پڑھنا ہے تریقت سبق نمبر بارہ تو یقینا آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی دیکھے ہوں گے اور الفاظ کے معنی یاد کر کے آئے ہوں گے جی سب نے الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں یا نہیں کوئی ایسا طالب علم کہ جس نے الفاظ کے معنی یاد نہ کیا ہے کوئی ایسا جی سب نے کیے ہیں الفاظ کے معنی کس کو یاد نہیں ہے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ابھی سے بتائے جی اگر کسی کو الفاظ کے معنی وہ ابھی سے بتا دے سب کو یاد ہے چلیے جی سب کو یاد بھی ہیں اور بہت اچھی بات چلیے تب ہم پڑھتے ہیں سبق الحمد سید الحمد وخاتم الانبیاء اما بعد وقتیہ اماب فاؤد اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادر سفسانی اشر المفردات اب درس ثانی عشر سبق نمبر بارہ ثانی دو عشر دس دس اور دو بارہ الملا املا کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے بولنا کسی پر یا کچھ بھی لکھوانا کسی سے وہ تو لکھواری کا معنی اور ہو جائیں گے الملا کا معنی ہوتا ہے بولنا کسی پر المفردات ایک ہوتا ہے المفردات اور ایک ہوتا ہے المرکبات مفردات مرکبات مفرد یعنی اکیلے اکیلے لفظ تنہا تنہا مرکبات کے بہت سارے الفاظ میرے کل جو جملہ بنتے ہیں مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں اسی لیے انہوں نے یہاں پر دو عنوان لگائے ہیں نمبر ایک المفردات تو پھر یہاں پر مفرد الفاظ کو جمع کیے ہیں اور اس کے بعد نیچے ایک عنوان لگا دیا ہے الجمل کے جملے یعنی پہلے الفاظ بیان کیے ہیں کہ اس کے اندر ان کے کیا کیا معنی ہیں یا کیا کیا تفصیلات ہیں اس کے بعد الجمل کہ جملے جو کیا کیا ہیں ٹھیک ہے جی مفرد الفاظ میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ لوگ یاد کر کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کی ہوں گے ان میں سے کچھ یہاں پر ابھی ساتھ ساتھ پڑھوں گا اور باقی ساتھ ساتھ جو رہ جائیں گے ان میں سے کوئی مشکل لفظ ہوگا تو میں ضرور پوچھوں گا آخر میں جی اب میں کسی ایک کا اگر رول نمبر لے کر پوچھوں تو وہ ضرور مجھے جلدی سے جواب دے اس کے کیا مانی ہے تک کیا مانی ہے رول نمبر پانچ رول نمبر پانچ ان تک کیا مانی ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو لکھا ہوا علم افرادات کے اندر رول نمبر پانچ تک مانی کیا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے جی رول نمبر پانچ آپ سے سوال ہے کہ اس کے لیے بھی آئے گا کہ یعنی تم سب لوگوں کے لیے بھی लिए کے لیے بھی ٹھیک ہے مانا یعنی تو ایک, تم ایک اس طرح ٹھیک ہے جزاک اللہ انتما انتما کے کیسے مانا کریں گے انتما رول نمبر ایک انتما رول نمبر ایک تم دونوں جزاک الما رول نمبر دو رول نمبر دو ٹو آپ سے سوال جی وہ دونوں پوچھا ہے جی ٹھیک نے بالکل صحیح جواب دیا جزاک خیر احسن الجزا جی تو رول نمبر بارہ آپ ابھی جنہوں نے شکایت کی ہے رول نمبر چھ ان کے لیے وائس اوکے نہیں ہے ایم آئی ایکسل آر پہ ان کو کال میں لے لیجیے کہیں پر سکایپ پہ یا کہیں پہ ٹھیک ہے جی جی اگر ان کے لیے وائس اوکے ہے تو بتا دیں یہاں پر اور اگر وائس اوکے نہیں ہے تو وہاں ان کو کال کر لیں جی ٹھیک جن کے لئے نہیں ہے وہ سکایب پہ بھی ساتھ میں لے لیں جی آگے ہے جی نحنو نو مت جمع متقلم کے لیے آتا ہے کہ ہم سب کے لیے قرض نزو نون کے کیا معنی ہے رول نمبر چھ ہی بتا دیں ہمیں ایم آئی ایکس ایل آر پہ ہی میسج چھوڑیے گا رول نمبر چھ آن جی کان آگے ہے اس بن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس بن بھی کہہ دیتے ہیں یہ کس کے لیے آتا ہے جی رول نمبر تین بتا رہے ہیں یا رول نمبر تین کے لیے وائس ہو کے ہے تو بتا دیجئے جی اس بن جی ٹھیک ماشاء اللہ جزاک رول نمبر چار آپ کے لیے ہے کہ نشیطن کے کیا معنی ہے جی نشیطن تن رول نمبر چار چست جزاک اللہ خیرش جی رول نمبر سات موجود رول نمبر سات یا انہوں نے چھوڑ دیے ان کا مانا بتائیے کسلان جی کسلان ان کا معنی بتائیے اللہ خیر الحر جی تو اللہ کے معنی بتائیے رول نمبر نو اگر موجود ہوں تو رول نمبر نو نہیں جی رول نمبر گیارہ تللاسا کا معنی بتائیے تللاسا تن رول نمبر گیارہ سے سوال ہے افرادات چل رہے ہیں جلدی سے بتائیے جی جزاک اللہ جہان جی رول نمبر بارہ آپ بھی بتا دیجئے جناحان کا مانا رول نمبر بارہ بتا رہے ہیں جناحان کے کیا مانی ہے جناحان دوپہر جزاک رول نمبر تیرہ موجود تیرہ آپ بتائیے الازہار کا درجہ رول نمبر تیرہ خاموش خاموشی اچھی نہیں ہوتی یہاں بھی تو موجود ہیں جو یہاں موجود ہیں کم از کم وہ پہلے یہاں تو سنیں کیا کہہ سکتے ہیں ہم چلیے وہاں کا جواب ہمیں بتا دیں آپ کیا بتایا ہے وہ تو آپ نے بتایا نہیں پھول کی جمع پھول ٹھیک ہے پھول کی جمع پھول ہی آئے گی الظہار پھول رول نمبر چودہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر چودہ ہر کے معنی بتائیے رول نمبر چودہ ہر رتن کہاں چلے جاتے ہیں آپ لوگ ہررتن ہر رتن, ہر رتن کے مانی ہررتن دلی جزاک اللہ. جی رول نمبر پندرہ بتا رہے ہیں رول نمبر پندرہ فورانے رول نمبر پندرہ وسیم اللہ خان غصف دو چڑیا جزاک اللہ خیر وحسان جی آگے آ جائیں الجمل تمام متوجہ ہو جائیں کتاب کی طرف دیکھیے سارے اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے دیکھیے الجمل ان المفردات اس عنوان کے باہر یعنی اس تفصیل جو اوپر عنوان المفردات اس کے تحت جو الفاظ گزرے مفردات انتا انتما کاوا نشن کسلان تو اس کے بعد ہے الجمل یعنی جملے دیکھیے کہتے ہیں ہا سالم یہ سالم ہے سالم نام ہے ہاغا رس یہ اس کا سر ہے وہ ضمیر راجے ہے کس کی طرف سالم کی طرف ہاغا وجہ یہ اس کا چہرہ ہے یعنی سالم کا ہا را یہ اس کا منہ ہے ہاوی فاطمہ یہ فاطمہ ہے ہاضی سا اس کے کیا معنی بنیں گے فاطمہ کیا معنی بنیں گے رول نمبر چھ رول نمبر چھ کہ ہم نے کہا کہ حاضمہ یہ فاطمہ ہے ہاوی ہی اس کے کیا معنی بنیں گے رول نمبر چھ اللہ کبر کبیرا جی بندگانے خدا بولو رول نمبر چھ سا سوال ہے ایک تم سے بتا دینا چاہیے تم دیر کیوں لگاتے ہیں تم ہمیشہ غلطی کرنا رول نمبر چودہ طریقہ خار ہوتا ہے کلاس کا کوئی نظم ضبط ہوتا ہے خیال رکھنا چاہیے اب رول نمبر سب کو دیئے اسی لیے ہیں کہ جس سے سوال ہو وہی جواب دے کیوں جواب دیا آپ نے ایک بار پہلے بھی آپ کلاس کے دوران یہ غلطی کر چکے ہیں بے وقوف جی یہ اس کی گھڑی ہے یا اس کو وضاحت سے لکھ دینا چاہیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں جو رول نمبر چھ ہے انہی سے سوال تھا رول نمبر چودہ نے جواب دیا اس کو تنبی کی گئی ہے جی تو حال ہی سا تو یہ فاطمہ کی گھڑی ہے وضاحت کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں ورنہ ترجمہ یہی بنے گا کہ یہ اس کی گھڑی ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ رول نمبر دیے اسی لیے ہیں تاکہ ہر ایک کو اپنا رول نمبر معلوم ہو کہ مجھ سے کب سوال ہونا ہے کسی کے رول نمبر کو آپ چھوڑیں بس ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے جب کسی سے اس کا رول نمبر بول کر اس سے جب جواب طلب کیا جائے بس اسے پتا ہو کہ مجھ سے سوال ہے جب وہ نہیں جواب دے گا وہ معذرت کرے گا یا وہ موجود نہیں ہوگا تب میں خود اگلا کوئی اور رول نمبر بول کر کسی اور سے سوال کروں گا تو تب وہ جواب دے جی ہاں جی یہ فاطمہ کی گڑی ہے وہ تل کا کرا و تل کا اس کا ترجمہ کریں گے رول نمبر تین رول نمبر تین اس کا ترجمہ کریں وہ تل کا اور وہ اس کی کاپی ہے ٹھیک ہاں ہی اختوہا یہ اس کی بہن ہے یعنی فاطمہ کی تلکہ جارتوہا اور وہ اس کی پڑوسن ہے جی آگے ہے انا مسلمن میں ایک مسلمان ہوں اللہ ربی اللہ رب العزت مجھے پالنے والے ہیں یا میرے پالنے والے ہیں یہ میرے رب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلام دینی اسلام میرا دین ہے القرآن و کتابی قرآن میری کتاب ہے الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا قبلہ ہے آگے کیا ہے انت اخی تم میرے بھائی ہو آگے کہ سعید السطح سعید چھت پر ہے علی السلم جی وہدن السلم اس کا جواب دیں گے رول نمبر دو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے وہاں میں جو نال سلم رول نمبر دو رول نمبر دو اور حامد سیڑھی پر ہے ٹھیک ہے جی وہ ابو ہما فل <الْبَيْت> اور ان دونوں کا یعنی سعید اور حامد کے ابو فل بیت گھر میں ہیں فل بیت جمیل ام و نعیمن تلمیز جمیل اور نعیم دونوں شاگرد ہیں ہما صدیقان وہ دونوں دوست ہیں وہما ہما اور وہ کیا ہیں پڑوسی بھی ہیں سعیدۃ تن ون عیمتن تف لتا نے سعید اس کا ترجمہ کریں گے جی اللہ اکبر کبیرا رول نمبر ایک کر رول نمبر ایک نہیں موجود مائی سلار پہ تو نہیں یہ چلیے جی رول نمبر تیرہ موجود تو ہیں رول نمبر تیرہ جی ماشاء اللہ آپ موجود تو بتا دیجیے آپ ہی رول نمبر ایک ہی اس سوال کا جواب دیں گے سعید متن تفلطان رول نمبر ایک ہی سے سوال ہے رول نمبر ہما رول نمبر ہما یہ رول نمبر تیرہ سے سوال ہے ہما ہما زمیلہ تانے رول نمبر تیرہ وہ دونوں سہیلیاں ہیں ٹھیک ہے اور زمیلہ کا میں نے کچھ خاص معنی بھی بتایا تھا سہیلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر کلاس فیلو کے لیے ٹھیک ہے سہیلیاں ٹھیک ہے جزاک اللہ وہ مجھا اور پڑوسی بھی ہیں آپ اس میں آگے آ جائیں گے قواعد الملا ہاضان الف کے ساتھ اس طرح ہازان پڑھا جاتا ہے لکھنے میں تو ایسے ہی ہے جیسے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں ہاضانے لیکن یہ پڑھا کیسے جاتا ہے ہاضانے یعنی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے آگے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں الف نہیں لکھا جاتا بلکہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے شروع میں لکھا ہوا ہے اور زال کو ملا کر لکھا جاتا ہے اور آگے یعنی پڑھا پھر بھی ہاں پر الف جاتا ہے تو کھڑی زبر اس پر لکھ دیتے ہیں لیکن لکھنے میں کبھی بھی الف ذا ہاں کے ساتھ نہیں لکھا جاتا کہ ہاں ذا کے ساتھ تو لکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن ہاں کا کبھی ہاں کے بعد الف نہیں لکھا جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے ذا نے اسی طرح نمبر دو پہ آ جائے انا بغیر الف کے اس طرح انا پڑھا جاتا ہے انا کے ساتھ لکھنے میں تو الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا پڑھا کیسے جاتا ہے آپ کو یہ کتاب انا جیسے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لیکن لکھنے میں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے جیسے انا ٹھیک ہے لیکن آنا پڑھا نہیں جاتا علیف اس میں بلکہ کیسے پڑھا جاتا ہے آنا جی تو الفاظ کے معنی میں باقی تو کچھ کچھ تو الف افرادات کے اندر گزرے تو کچھ میں پوچھوں گا کسی سے پوچھنا چاہیے ویسے بنتا تو ہے پوچھنا انسان کے اندر جسم کے اندر کچھ اعضاء ہیں یعنی کئی ساری چیزیں ہیں کہ ان میں سے مختلف چیزوں کے نام کے معنی انہیں بتائے ہیں چلیے جی رول نمبر آٹھ رول نمبر آٹھ آپ سے سوال ہے اور کتابیں آپ بند کر دیجیے سب کے سب سب کے سب کی کتابیں بند ہو جانی چاہئیں پی ڈی ایف اصل کتاب جس کے پاس بھی موجود ہے بند کر دیں کتابیں بند ہابی بند جی رول نمبر آٹھ سے سوال ہے کہ رول نمبر آٹھ ٹھیک ہے انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے پھیفڑا اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں پھیپھڑا جی رول نمبر آٹھ جلدی سے ٹھیک ہے قبول ہے آپ کی معذرت لیکن اچھا طریقہ کار نہیں ہے یہ رول نمبر چودہ آپ بتا دیجئے پھیپڑے کو کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں رول نمبر چودہ رول نمبر چودہ پھیپھڑے کو کیا کہتے ہیں اگر جس کو مانا نہ آتا ہو تو جلدی سے ذرا معذرت کر لیا کرے تاکہ ہمارا وقت مزید ضائع ہونے سے بچ جائے نمبر چودہ چلیے جی چھوڑ دیں ان کو رول نمبر بارہ آپ ہی اس کا جواب دے دیجیے رول نمبر بارہ پھیپڑے کو کیا کہتے ہیں جیپڑا جی جی آپ ہی بتائیں گے رول نمبر بارہ آپ ہی ہیں نا نمبر بارہ آتی ہیں جی جی ठीक آتن ٹھیک ہے के آتن راگ کثرہ کے ساتھ آگے حمزہ ہیں پھرتا ہے جی پوتی ہے پوتا انسان کا بیٹا پھر کبھی بیٹی پھر کبھی پوتا کبھی پوتی تو پوتی کے لیے کیا لفظ آئے گا رول نمبر دو جی رول نمبر دو پوتی کے لیے کیا آئے گا لفظ ایک مشہور سے لفظ ہے حفیدتنزاک مل خیرح احسن الجزا ٹھیک ہے حفی اور ویسے اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ آ... بنت توبن ٹھیک ہے بنت توبن بھی آتا ہے اس کے لیے لیکن اس کے لیے خاص معنی نہیں ہے بنت توبن کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیٹے کی بیٹے کی بیٹی تو بیٹے کی بیٹی کیا ہوتی ہے ہوتی ہی ہوتی ہے بیٹے کی بیٹی پوتی ہی ہوتی ہے لیکن کہ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص لفظ بھی آتا ہے کہ خفیدا پوتی جی بالکل ایسے ہی ٹھیک جا رہے ہیں آپ لوگ اچھا ایک اور لفظ پوچھ لیتا ہوں گردن کے لیے کیا آتا ہے گردن کے لیے جی بالکل گردن کے لیے کیا آتا ہے عربی میں جی ما ماشاء اللہ اگر تشریف لائے ہیں تو انہیں سے پوچھ لیتے ہیں رول نمبر دس سے رول نمبر دس گردن کے لیے عربی میں کیا آتا ہے کون بتایا رول نمبر دس جن کی ابھی ابھی آمد ہوئی ہے تم نے بھی بتایا تھا بے وہ ٹھیک جی. رول نمبر دس بتا دیں بتا دیں گردن کے کی لیے کیا ترہ جزاک اللہ اگر دیکھا نہ تب ٹھیک بچھو کو کیا کہتے ہیں بچھو کو آپ ہی بتائیں گے رول نمبر دس ہی بچھو ہوں لیٹ آنے کے لیے کوئی بات نہیں لفظ کا مان ہی بتا رہے ہیں کل میں کا ڈچھو کو کیا کہتے ہیں جیچھو کاٹنے والا خراب دیکھ کے نہیں بتانا ٹھیک ٹھیک ہے جی یہاں کا آج کا سبق یہی تھا کہ ان ہمارا سبق نمبر بارہ مکمل ہو چکا ہے آگے نمبر تیرہ ہے نمبر تیرہ کے الفاظ کے معنی ہے اور تمرین کو بھی ذرا ایک نظر ڈالیے گا ضرور قاعدہ آپ کا جو کام ہے گھر کا وہ کیا ہے سبق نمبر تیرہ کے الفاظ کے معنی اور قاعدہ قاعدہ سے آگے آگے جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے سبق کے آخر میں ٹھیک ہے جی سبق کے آخر میں قاعدہ کے بعد جو کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں دو کے عدد کو تسنیا یا مصنع کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک فائدہ اور الفاظ کے معنی گاؤں کی درخواست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ